پہلے سال کو مجھے یہ پسند ہے کہ جو بھوکے دو ان کو کھانا کھلانا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے پسند ہے اور جن کے پر لباس نہ ہو پکڑے نہ ہو, ان کو کپڑا پہنوں اور سلا رکھوں پرانا اور تیسری چیز مجھے جو پسند ہے کہ میں پرانے دن کی سلا سکتا ہوں پھڑوں میں سلنا علی رارا انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ میں مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں ہر چیز پہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں مہمانوں کی خدمت کروں مہمانوں کی مہمان بازی کروں بکسوں سے چیک اور دوسری بات مجھے گرمی کا روزہ بہت پسند ہے بکسوں سے چیک اور تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میں, جہاز میں چلا دا یہ میں پریبار چلا رہا کئی منا یہ جاری تھی اور گفتگو کرنے انسرا ان حضرات کے درمیان چلا ہوا تھا اس جائے جبرائیل والے اسلام اس موقع پر حضرت جبرائیل والے السلام بھی پر پروج ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ, اللہ و کہ مجھے کو جب تمہارے کو ان پل کو ملتا دنیا اور مجھے یہ حکم دیا کہ آپ لوگ اس سے پوچھیں کہ اگر میں دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں میرے دنیا میں سے ہوتا تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ میں دنیا کی کن بات بچوں کو پسند کرتا ہوں سرکار دو ہر اللہ کہ تم کا نوکار کرنا کہ دنیا کہ اگر اے دوسرے تم پہلی دنیا میں ہوتے اور دنیا میں رہنے والے ہوتے تو تم کیا پسند کرتے تو انہوں نے اس فرمایا میں تو میں ختم ہوتی کہ گمراہ کو ہدایت کی تعلیم دینا اور جواب کی کاف کر نارے مطابق ہے جو ہےاری کرنا اور جو اہل ویال والے ہیں بال بکتی والے کم جگہ ہیں ان کی مدد کرنا حضرت کے جبرہیل علیہ السلام نے یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کے بارہ بدار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کی تین فطرتوں کو اپنے بندوں کے تین آدموں کو اللہ سباروں بندوں کرنا کتاب اللہ کے رام نے خرچ کرنا صوبہ کرتے وقت گناہوں کے کی توبہ اور مصیبت اور, سمر سمر کے اور باقے کے سمر سمر یہ اللہ کے بابا ادارہ ہے تو یہ وہ حدیث ہے جس میں اور ان کے پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا گیا اور سرکار کا جگہ مزری سے یہ پانچ ہستیاں ہوئی کہ جو تین تین چیزیں پسند, پسند ہیں اور اس طرح سے اکیس چیزیں ہوتی ہیں جو جو یعنی پسندیدہ ہیں ان ساتھی ہوتی ہیں دنیا میں بے شمار ہوئے ہوتے ہیں بےشمار جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور ہر ایک وقت سرف کے مطابق ان سے محبت رکھتا ہے اور ہر ایک جو ہے چیزوں میں سے اپنی فطرت کے مطابق جو ہے محبوب رکھتا ہے لیکن اگر ان چیزوں میں سے سب سے اچھی پسندیدہ چیز ہے تو وہ وہی ہے کہ جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی اور آپ کے ان شہدوں نے پسند فرمائی حضرت سمنا جگری علیہ السلام نے پسند کی اور علیہ پولیس نے پسند فرمائی اور ان چیزوں کے بارے میں بات یار سرو تفریح کے ساتھ جس سے یہ پتا چلا کہ دنیا میں اگر سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو پسند کی جاتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ محدود اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کون ہیں کہ جن کو ہم پسند کر کر نہ صرف اللہ رب العزت سے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا امراً کرے بلکہ وہ یہ وہ چیزیں جن کو ہم پسند کر لیں نہ صرف یہ کہ ہم اللہ سے محبوب, محبوب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سے محبوب ہو جائیں بلکہ خود اللہ رب العزت سے محبوب بن جائیں پہلی بات تو دیکھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کرنا کہ خوب بیدا الحا مین دنیا کو تراب کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا میں سے جو چیزیں پسند ہیں وہ تین پہلی چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے خوشبو اور تیبو وہ خوشبو ہے آپ ذرا اس پر غور فرمائیں کہ دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے الحو کے عمل خوشبو ہے hmm. اور سرکار دون کا کیا حال ہے آپ کو تراکا جسم جو ہے خوشبو ہے کہ اس کو اندر سے کہیں زیادہ جو ہے آپ کا جتنے اتب جو ہے وہ خوشبو سما کر ہے اور کیسے خوشبو ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھئے کیا کماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہتتے ہیں مہکنے والے بھوپ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے تو سردار والوں صلی اللہ علیہ وسلم تو جس میں افسر سے جو خوشبو اور جو خوشبو اندر سے زیادہ پیاری خوشبو مہتی ہے وہ تو ایسی ہے کہ جس گلی کوتے سے تشکیل جلاتے ہیں وہ بھٹکتے ہوئے بھی جو ہے آپ کو جن کو پتا نہیں کہ سرکار وہاں موجود ہوں گے اس گلی کوٹوں سے جہاں سرکار پھیلے جاتے ہیں اس گلی میں اور ان کو گلیوں میں تو بھلنتے ہیں جہاں خوشبو پاتے وہاں جا کر وہ سرکار گاہ تک پہنچ جاتے ہیں یہ ایسا جتنے اب تک جو ہے وہ محبت خوشبو سے جو ہے وہ محدار ہوتا ہے تو ہر طرف خوشبو محتی ہے اور اسی لیے فرمایا سکتے ان کی محض دل سے ان کے لیے ہیں ان کی محض نے دل سے ان سے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں ان بتا دیے ہیں اس خوشبو کا عالم کیا ہے یہ ایسی خوشبو ہے میں نہیں کہتا کرنے تنگو سرکار ہفتا یا مہینہ نہیں کی پورے دعم سل تارا ان کی خدمت میں گزارے اور سرکار دوایا ہے ساد میں خاص تھی سرکار دو ایک موقع پر سرکار دولی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے آرام فرما رہے تھے میں بھی چراہی میری والدہ مسلم نے دیکھا اگر امید سنائیں گے کہ جس میں اکثر سے پسینا کا رہا ہے یہ دیکھ کر شیسی لے آئی اور سرکار ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینی مبارک کو اس شیسی میں جو ہے وہ چنا کرنے لگی اسی اپنا میں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے جو ہے وہ متوجہ حضرت رنگ تو کی کیا کروی میرے پسینے کو تم کیوں جنم کر رہی ہو اس کا کیا کروی تو ایمان دیکھ لیے تم ان حضرات کا ایمان کہتا تھا نظر دیے کی حضرات کے کہاوا بلکہ صحابیات کا ایمان اور عقیدہ اور سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کیسی بات صحیح تھی اور کیسا تعلق تھا اور کیسا جو ہے دل میں روشن کی لیے ہوئے تھے یہ اندراج وہ فرماتی نے بخاری شریف کی حدیث کے لیے بخاری شریف کی حدیث کہ نجالو نجالو بینا عبیل یا رسول نہ تصویر مبارک آپ کے جسم افغد کے پسینے کو ہم جو ہے اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے آپ کے جسم افسر کے پسینے کو ہم جو ہے اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے اور یہ آپ کے پسینے کی خوشبو اور یہ آپ کا پسینا وادی گود پیس یہ تو سارے خوشبوؤں میں سے سب سے زیادہ موتر اور سب سے زیادہ والی خوشبو ہے اور سب سے زیادہ خوشبو ہے یہ ہے کہ آپ کے پسینے کو اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے جمع کرتے ہیں اور یہ کوئی موازہ جی یعنی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے محبت بریل حضرت آپ شاہ رضا فرماتے ہیں بلّہ جو مل جائے بلح جو مل جائے میرے ملک کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی نہ پھل جائے دلہن پھول سرکاری دوارم کا اگر پسینہ نصیب ہو جائے تو وہ کماتے ہیں کہ اگر دلہن کو یہ دے دیا جائے تو پھر اس کو نہ تو پھولوں کی ضرورت پاتی رہ جاتی ہے اور نہ ہی جو کسی کے گھر کی خوشبو کی ضرورت پاتی رہ جاتی ہے اور وہ ہمرا سرکاری دوارم سے پسینے کو ایسے موقع پر ہی استعمال کیا کرتے تھے یہی یہی بات ختم نہیں ہو جاتی حضرت دیدہ آنت رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے ایمان کا اندازہ کیجئے اور ان کی عقیدت کا آپ جو ہے اندازہ کیجیے سرکار دالت نے یہ سب کچھ نہیں فرمایا تھا ان کو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہی وجہ یہ بھی بخاری شریف کے جو ہے وہ الفاظ ان کا جن کا میں مخہوم آپ کی جسم میں پیش کر رہا ہوں یہی وجہ تھی کہ حضرت آنس فناتے میں نے جو ہے یہ وسیعت کی تھی کہ جب میرا استعمال ہو جائے تو میرے چپن کو میری تدفین کے موقع پر یہی سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسینے کی ملی وہ خوشبو جو ہے لگا دینا یہ <تصحیح> ہے ایمان یہ ہے عقیدہ آج تو جناب کافور لگایا جاتا ہے آج تو کافور لگایا جاتا ہے یہ خوشبو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو لگائی جاتی ہے حضرت صحابہ سے پوچھئے کہ وہ جناب کہتے ہیں ہمارے کپن اور تپن کے موقع پر سرکار دو فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس میں اثر اور آپ کا وجود اثر کیا ہے کہ اس سے تو بھینی بھینی خوشبو جو ہے رہتی ہے بھینی بھینی محط پر ضرور پیاری پیاری نفاذ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام کہ دیکھیے کس طرح سے ہیں ایک ایک قول اور, اور, اور ایک ایک حدیث کو سے نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی جو ہے جناب وہ سرائی کرتے ہیں اور اس طرح مجھے ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو یہ سو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو کی بات کہ سرکار دو عالم کو خوشبو میں بہت پسند تھی اور خوشبو سے بہت پیار تھا اور کیسا پیار تھا اپنے امتیوں کو یہ درخت کیا کہ اگر تمہیں کوئی خوشبو تحفے میں لے تو لا سر اور کہ تم جو ہے خوشبو جب تمہیں تحفے میں دی جائے تو تم اس کو واپس مت کرو یعنی پھول اگر دے دیا جائے یہ جو خوشبو والا ہے اور جو ہے اس طرح کا دیا جائے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ تعیق الخ کہ اس کی خوشبو بڑی تاکیدہ اور بڑی نفیس ہوتی ہے وہ سبھی علم اور اس میں کوئی لگانے میں بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا بہت ہلکی سی چیز ہے تو اس لیے اس کو واپس مت کیا تو بہرحال یہ ہے تو ہمیں بھی کروں بہرال استباء میں اس، اس، اس چیز سے محبت ہونی چاہیے اور چیز جو ہے، وہ ہے میشا کہ مجھے اپنی بیویوں سے بہت پیار یہاں یہاں بھی یہ بات بھی سیکھنے کے قابل ہے سرکار دعل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی بڑا جو ہے دلکش ہے بڑا نفیس ہے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں بیعت وقت نو بیویاں تھی لیکن قربان جائیے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر کہ اپنی افواج کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اور کیسا معاملہ تھا کہ بعت وقت نو بیویاں ہیں لیکن کسی ایک کو بھی سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل انصاف اور حسن سلوک کے بارے میں کسی ایک سے جو ہے شکایت نہیں ملتی کوئی ایک جو ہے کسی ایک سے بھی یہ روایت کیا وہ نہیں پڑھنے کو ملی کہ کسی موقع پر آپ کی ادواگنتا حرات میں سے کسی کو جو ہے کسی معاملے میں شکایت نہیں ہو بلکہ سب جو ہے وہ خوش ہیں سب جو ہے وہ جناب آپ کے طرز عمل اور آپ کے حسن سلوک کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ ہمیں کبھی سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی موقع پر جو ہے شکایت نہیں ہوئی ہے یہاں آج آپ دیکھیں ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ جناب ہم ایک کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے ایک کے ساتھ اس کی حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اور جہاں جناب حقوق کی ادائیگی کی نام ہماری زیادہ ہو جائے وہیں پر جو ہے جناب, کی کی جناب یہ تمام معاشرے میں جو ہے وہ فضا مقدر ہوتی ہے گھر کی فضا مقدر ہو جاتی ہے گھر میں جو ہے جناب چین اور سکون جو ہے رخب ہو جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ اس لحلوں پر بھی جو ہے نظر رکھیں اور غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا معاملہ رہا ہے اور حضور نے کس طرح سے جو ہے اپنی امت کو درج دیا ہے ایک موقع پر اسی لیے اشارہ کرنا ہے اس تو کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں بھلائی اور انصاف کرنے اور دوسرے سلوک کے معاملے میں میری وسیعت کو پیش نظر رکھو میری تعلیم کو پیش نظر رکھو اور ایک موقع پر یوں احساس کرنا ہے کہ خیر تم, تم, تم, تم میں بہترین شخص اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین بچاؤ کرتے ہوں آج ہمارا یہ معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں اپنے معاملات کو تو نظر رکھتے ہیں لیکن ہم پوری پاور اپنے پورے گھر بر جن کی ذمہ داریاں ہم پر لی گئی ہیں جو ہمارے کفالت میں ہیں جو ہمارے ماں ہیں ان کے حقوق پر ہم تمہتوں نظر نہیں رکھتے ہیں ضرورت بات یہ ہے سرکار دو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پہلو کو بھی ہم نظر رکھیں اور تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبوب ہے میںنڈک نماز میں کر دی گئی نماز تو میری آنکھوں کی بنا دیا گیا ہے فرائض نہ اس کو تو آپ جانتے ہیں لیکن تحج اس کے علاوہ اور دوسری نوازیں اور پھر یہی نہیں حضرات صاحب اکرام کا یہ بیان ہے کہ جب بھی کوئی دشواری پیش آئی ہے جب بھی کوئی مشکل پر حل پیش آیا ہے تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی طرف جو ہے متوجہ ہو گئے ہیں اور نماز تو آپ نماز پہ آپ مسئلوں کو مشغول ہو جاتے تھے آج ہمارا معمول کیا ہے کہ ہم پریشانی میں مسترا ہو جاتے ہیں یہ تدبیر کرتے ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں وہ, وہ منصوبہ بناتے ہیں وہ منصوبہ بناتے ہیں لیکن اگر خیال نہیں آتا ہے تو سرکار تو عالم کی یہ تعلیمات جو ہے ان کی طرف ہمیں ہمارا خیال نہیں جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ سرکار تو عالم کی یہ تین چیزیں جو جن, جن سے آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اصول ہے اور یہ بنیاد ہے اور پریشانیاں اور ذہنی سکون ہمارا جو اجڑ چکا ہے ختم ہو چکا ہے درہم برہم ہو چکا ہے ان تین چیزوں اپنانے پر ہمارے ہماری یہ جو ہے بے سکونی اور ہماری جو ہے یہ عدل اطمینانی اور ہمارے یہاں گھروں گھروں میں معاشرے میں جو مقدر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کی تاریخ سبھ جائے اور ان کی اطلاع ہو جائے اللہ تبارک بطارت دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تینوں باتوں کو پسند کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بابر روانہ